بعد ہم عبادت کی تین قسموں کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں عبادت کی دو قسمیں قولی عبادت اور بدنی عبادت اس کی تشریح اور تفصیل ہم نے گزشتہ برسوں میں بیان کر دی ہے پچھلے درس میں بدنی عبادت میں جو سب سے اعلی اور افضل عبادت ہے یعنی سجدہ اس کے متعلق ہم نے تفصیل سے گفتگو کی کہ شریعت محمدیہ میں اگر کسی کو عالم الغیب اور مختار کل سمجھ کے سیدہ کرے گا تو یہ شرک ہوگا اور سیدہ کرنے والا مشرک ٹھہرے گا اور اگر یہ عقیدہ نہ ہو صرف احترام کے لیے ادب کے لیے تعظیم کے لیے سجدہ کرے گا تو یہ سجدہ غیر اللہ کا حرام ہوگا اور کرنے والا کافر ٹھہرے گا سجدہ سجدہ ہے تو صرف اللہ رب العزت کو علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص بیت اللہ کو سجدہ کرتا ہے یعنی اس کوٹھے کو اس دیواروں کو سر جھکاتا ہے کہ میں بیت اللہ کو سجدہ کر رہا ہوں بیت اللہ کو سجدہ کرنے والا شخص بھی درائے اسلام سے خارج ہو جائے گا اس لیے کہ سجدہ حق ہے صرف اور صرف اللہ کا بدنی عبادت میں دوسری بڑی عبادت ہے طواف یہ صرف بیت اللہ کا ہوگا بیت اللہ کے سوا کسی دوسری مسجد کا طواف کرنا بھی جائز نہیں ہے عبادت کی تیسری قسم جس کے متعلق ہم آج گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ ہے مالی عبادت ذرا ایک مرتبہ پھر دہرائیے عبادت کی تین قسمیں پہلی قسم لی عبادت دوسری قسم بدنی عبادت اور تیسری قسم ہے مالی عبادت مالی عبادت وہ عبادت ہوگی جس کا تعلق انسان کے مال سے ہے مثلاً زکات دینا اشر نکالنا فطرانہ دینا صدقہ دینا قربانی دینا منت ماننا نظر دینا نیاز دینا یہ مالی عبادت ہے اور یہ مالی عبادت بھی حق ہے صرف ایک شخص جسے مال اللہ نے دیا جسے دولت اللہ نے دی وہ اللہ کے اس انعام کا اور اللہ کے اس احسان کا شکر ادا کرتے ہوئے خیرات کرتا ہے صدقہ دیتا ہے فی سبیل اللہ خرچ کرتا ہے یہ مالی عبادت ہے یا مصیبت میں گھر کے دکھوں میں مبتلا ہو کے تکلیفوں میں گھر کے بیماریوں میں مبتلا ہو کے وہ کوئی منت مانتا ہے یا نظر دیتا ہے یا نیاز دیتا ہے تو یہ نظر اور نیاز یہ بھی حق کس کا ہے وہ کہتا ہے اگر میں تندرست ہو گیا تو میں اللہ کا گھر بناؤں گا اگر میں مقدمے سے رہائی پا گیا تو میں کوئی سرائے بنا دوں گا اگر میں اس مصیبت سے چھٹکارا پا گیا تو میں اللہ کے رستے میں دیگ اتاروں گا اگر مجھے اس تکلیف سے نجات مل گئی اگر اللہ نے مجھے بیٹا دے دیا تو میں اللہ کے رستے میں اتنا مال خرچ کروں گا اس کو کہتے ہیں نظر ماننا منت مان لینا یہ منت کا ماننا اور نظر کا ماننا یہ کس کے لیے ہوگا سب سے پہلے اس کی ایک دلیل دیکھ لیں صفحہ نمبر ہے پچاس سورت کا نام ہے سورت آل عمران آیت نمبر ہے پینتیس سورت آل عمران صفحہ نمبر پچاس آیت نمبر پینتیس حضرت عیسا علیہ السلام کی نانی حضرت سیدہ مریم صدیقہ کی والدہ انبیاء کے گھرانے سے تعلق رکھتی ہے خود اتنی نیک عورت ہے کہ اللہ تعالی نے اس کا تذکرہ قرآن کے ورکوں میں کیا ہے وہ امید سے ہوئی تو ایک دعا اپنے رب کے دربار میں کر رہی ہے اس دعا کا تذکرہ قرآن نے کیا از کال ات عمرا تو عمران جب کہا عمران کی بیوی نے مریم کے والد کا نام عمران جب کہا عمران کی بیوی نے ربے اے میرے رب انی نظر تو بے شک میں نے نظر مانی لا <تصفح> کس کے لیے <تصفح> تیرے لیے ربے اے میرے رب انزر تو بے شک میں نے نظر مانی میں نے منت مانی لاکا واسطے تیرے اے میرے رب میں نے منت مانی واسطے تیرے معی بطنی جو کچھ میرے پیٹ میں ہے محر اس کو تیرے راستے میں آزاد کر دوں گی اگر یہ لڑکا ہوا تو نے بیٹا دے دیا تو بیت المقدس کا اسے خادم بنا دوں گی یہ تیرے رستے میں آزاد ہوگا بیت المقدس کا خادم بن جائے گا فتقبل کبل منی اے میرے پالن ہار میری اس دعا کو قبول کر لے تو میری اس منت کو قبول کر لے تو میری اس نظر کو قبول کر لے انکا کا انتا اسمیو العلیمو ان حرف تحقیق میں نہ ہوتا ہے بے شک پکی بات تحقیقی بات مضبوط بات کا کا عربی میں کہتے ہیں ت انتا اس کا مینا بھی ہے تو کاف کا مینا بھی تو تنتا کا مینا بھی تو جب یہ تو تو دو مرتبہ آیا معنی حسر کا بن گیا ان کا آنتا بے شک تسمیو سننے والا اب ہی کا مینا بن گیا ان کا گیا انتا بے شک تسمیوں ہی ہے السمیع لکل ندائن العلیم لکل حال ہر ایک کی ندا کو سننے والا بھی توں ہے اور ہر ایک کی حالت کو جاننے والا بھی مریم کی والدہ نے یہ بات ثابت کر دی کہ منت ماننی ہے تو کس کے لیے نظر ماننی ہے تو کس کے لیے اللہ کے لیے اور اللہ کے لیے نظر کیوں ماننی ہے سبحان اللہ مریم کی والدہ ہے نبیوں کے خاندان سے تعلق ہے مسئلہ بھی حل کر رہی ہے مننت کیوں ماننی ہے نظر اللہ کے نام کی کیوں ماننی ہے یہ کیوں کہنا ہے کہ میں نے تیری نظر مانی میں نے تیری منت مانی مریم کی والدہ کہتی ہیں نظر اور منت اللہ کی مانی اس لیے ضروری ہے کہ منت اس کی ماننی چاہیے جو تیری حالت کو جانتا ہو نظر اس کی ماننی چاہیے جو تیری باتیں سنتا ہو تیری آواز کو سن رہا ہو تیری حالت کو جان رہا ہو چونکہ کے ہر ایک کی حالت کو جاننے والا اور ہر ایک کی پکار کو سننے والا چونکہ اللہ ہے لہذا منت اور نظر بھی مانیں گے تو کس کی یہ تو ثابت میں نے قرآن پاک سے کر دیا آپ کو جگہ بھی میں نے دکھا دی کہ نظر اور منت حق ہے کس کا اب اگر میں منفی پہلو یہاں نہ کہوں یہ میں کسی کو چڑھانے کے لیے قطر نہیں کہہ رہا خدا گواہ کہ کسی کو میں چڑھانا چاہتا ہوں میں جانتا ہوں یہاں دوسرے طبقے کے لوگ بھی تشریف لائیں میں صرف مسئلے کی وضاحت کرنے کے لیے کہتا ہوں ایک شخص کہتا ہے میرا مریض ٹھیک ہو گیا مولا میں تیرے رستے میں دیگ اتاروں گا میرا مریض ٹھیک ہو گیا مولا میں تیرے گھر میں اتنے پیسے خرچ کروں گا میرے اللہ اگر میں مقدمے سے رہائی پا گیا میرے اللہ میں سرائے بنا دوں گا تیرے رستے میں خرچ کروں گا یہ منت ماننا یہ نظر ماننا یہ عبادت ہے یہ کیا ہے عبادت ہے اور مالی عبادت ہے اور عبادت اس کو کس عقیدے نے بنایا انکا کا انتا اس عقیدے نے اس کو کیا بنایا عبادت کہ جس کی منت مان رہا ہوں وہ میری بات کو سن رہا ہے جس کی منت کو مان رہا ہوں وہ میرے حالات سے واقف ہے جس کی منت مان رہا ہوں وہ میرے حالات کو جانتا ہے یہ منت ماننا عبادت ہے اگر یہ بات صحیح ہے اور میں قرآن سے ثابت کر چکا ہوں تو ایک بندہ جب یہ کہتا ہے میرا مریض ٹھیک ہو گیا تو داتا دربار پہ جا کے دے اتاروں گا میرا مریض ٹھیک ہو گیا تو میں داتا دربار پہ جا کے پھولوں کی چادر چڑھاؤں گا اور یہ بکرا جو ہم نے پار رکھا ہے یہ بزرگوں کا جب ارس لگے گا تو یہ بکرا ہم نے اس قبر پہ جا کے چڑھانا ہے اور اس کو جا کے وہاں ذبح کرنا ہے یہ بندہ جو کہہ رہا ہے میرا مریض ٹھیک ہو گیا تو میں داتا دربار پہ جا کے دیگ اتاروں گا عقیدہ اس کا بھی یہی ہے کہ حضرت علی حجویری میرے حالات کو جانتے ہیں وہ ہمارے حالات کو جانتے ہیں انہیں پتہ ہے کون قبر پہ آیا کون قبر پہ نہیں آیا کس نے منت مانی اور کس نے منت نہیں مانی میرا بھائی اس عقیدے نے منت کے ماننے کو عبادت بنایا تھا میں نے رب کی منت مانی تو یہ منت ماننا رب کی عبادت بن گیا اور جب ت نے کہا میرا مریض ٹھیک ہو گیا تو داتا دربار پہ جا کے دیکھ اتاروں گا یہ ت نے منت داتا صاحب کی مان لی تو یہ منت ماننا داتا صاحب کی کیا بن جائے گی عبادت, عبادت بن جائے گی اور کلمے میں پڑا ہے لا اللہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت جائز ہو اسی طرح نیاز ہے یہ جو ہے نا نظر نیاز منت چڑھاوہ پنجابی کہتے منوتی آپ کے زبان میں نہیں ہماری زبان میں کہتے ہیں. نظر نیاز منت چڑھاوا یہ چار مترادف لفظ ہیں چاروں کا معنی ایک ہے یہ جو لوگ کہتے ہیں نظر اللہ نیاز حسین ان کو غلط فہمی ہے نظر کا مینا وہی ہے جو معنی نیاز کا ہے نظر نیاز منت الگ الگ لفظ ہیں لیکن معنی ان کا ایک ہے نظر بھی کس کی نیاز بھی کس کی نیاز اللہ کے سوا کسی کی نہیں ہے نیاز بھی اللہ کے نام کی دینی ہے اس لیے کہ جس کے نام کی بندہ نیاز دیتا ہے اس کے بارے میں یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ جس کی نیاز دے رہا ہوں وہ میرے حالات سے واقف ہے اور اس مصیبت کے ٹالنے پر قادر بھی ہے نفع نقصان پہنچانا اس کے اختیار میں نفع نقصان وہ پہنچا سکتا ہے نفع پہنچانا چاہے برکت دینا چاہے دے سکتا ہے نقصان پہنچانا چاہے تو نقصان پہنچا سکتا ہے نیاز جس کی مانی ہے وہ رب کے ساتھ خاص ہے اس لیے کہ نفع نقصان علم کا ہونا یہ کس کے ساتھ خاص ہے اللہ, اللہ کے ساتھ خاص ہے اس کے برق سے ایک بندہ کہتا ہے نام اس کا وہ کوئی رکھ لیتا ہے مثلاً وہ کہتا ہے گیارہویں پیرانے پیر کی یا وہ کہتا ہے کونڈے امام جافر کے یا وہ کہتا ہے سبیل حضرت حسین کی یا وہ کہتا ہے کہ یہ بکرا فلام مزار کا وہ الگ الگ نام اس کے رکھ دیتا ہے کسی کا نام وہ کونڈے رکھ دیتا ہے کسی کا نام وہ گیارہویں رکھ دیتا ہے کسی کا نام وہ بارہویں رکھ دیتا ہے کسی کا نام وہ سبیر رکھ دیتا ہے کسی کا نام وہ نیاز رکھ دیتا ہے یہ سب نیاز ہیں یہ سب نیاز جب وہ لوگ چندہ مانگتے ہیں تو چندہ مانگتے ہوئے بھی وہ یہ لفظ کہتے ہیں کہ حضرت شیخ عبد القادر جی لانی کی کیا دینی ہے نیاز دینی ہے لہذا چندے دو اور مزے کی بات یہ ہے کہ پھر یہ طبقہ کہتا ہے کہ ہم تو ایسالے ثواب کرتے ہیں ہم ان کی روح کو ثواب پہنچاتے ہیں میں نے کہا میرے بھائی کبھی اپنے باپ کی روح کو ثواب پہنچایا ہے لوگوں سے چندے مانگ کے کہ بیر سپیکر لگاؤ کہ میں نے اپنی ماں کی روح کو ثواب پہنچانا ہے بھائی روپیہ روپیہ دو تمہیں دنیا میں شیخ ابدل کادر جی لانی اتنے سستے مل گئے ہیں کہ ان کی نیاز دینے کے لیے ایک ایک روپیہ چندہ آپ مانگ رہے ہیں لوگوں سے چندہ مانگ کے ارواح دینا حرام ہے جاؤ مولویوں سے پوچھو چندہ مانگ کے ارواح دینا کیا ہے حرام ہے اس لیے کہ کوئی بندہ خوشی سے چندہ دیتا ہے کوئی بندہ ناخوشی سے چندہ دیتا ہے کسی بندے کو زج کیا جاتا ہے تو وہ چندہ دے دیتا ہے عرض میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب وہ نام اس کا گیارہویں رکھتا ہے یا نام اس کا کنڈے رکھتا ہے یا نام اس کا حضرت حسین کی سبیر رکھتا ہے یا نام اس کا کوئی وہ کوئی سا گھر دیتا ہے عقیدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ جس بزرگ کے نام پر یہ نیاز تقسیم کر رہا ہوں وہ میرے حالات سے اور نہیں ہوتا عقیدہ نہیں ہوتا عقیدا جائیے ان سے پوچھیے نہیں ہے ان کا عقیدہ کہ وہ میرے حالات سے واقف ہیں اگر ان کا عقیدہ نہیں ہے تو پھر وہ یہ جملہ کیوں کہتے ہیں کہ اگر پیرانے پیر کی گیارہویں دی تو برکت ہوگی ورنہ بھینسوں کے تھنوں سے خون آ جائے گا بے برکتی ہو جائے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں برکت بھی دے سکتے ہیں نفع بھی پہنچا سکتے ہیں یہ نیاز ہے اور یہ نیاز بھی حق ہے کس کا قرآن لازم. کا یہی حکم ہے حدیث کا یہی حکم ہے صحابہ کا اجماع اس پر ہے توجہ ہے آپ کی جو اگلی بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں قرآن کا یہی حکم ہے میں بیان کر چکا ہوں انی نظر تو لاکا میں نے نظر مانی کس کے لیے اور ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو تم خرچ کرتے ہو اور نظر تم نظر نز کیسے آتا ہے اور نظر تم نظر یالم اللہ تم کوئی جب نظر مانتے ہو یا اللہ کے رستے میں کچھ خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے تمہاری منت ماننے کو اللہ جانتا ہے قرآن کا یہ حکم ہے کہ منت نظر نیاز چڑھاوہ صدقہ خیرات اللہ کے نام کی ہوگی نظر اللہ کے نام کی نیاز اللہ کے نام کی منت اللہ کے نام کی قرآن یہی کہتا ہے حدیث یہی کہتی ہے صحابہ کا عمل یہ ہے آئم اربا کا عمل یہ ہے محدثین کا عمل یہ ہے مفسرین کا عمل یہ ہے لیکن چھوڑیے دو منٹ کے لیے چھوڑ دیجئے قرآن پاک کا عمل کیا ہے حدیث کا عمل کیا ہے صحابہ کا عمل کیا ہے آئم مجتاہدین کا عمل کیا ہے اولیا اللہ کا عمل کیا ہے ایک منٹ کے لیے اسے ایک طرف رکھ دیجیے میں کہتا ہوں اگر انسان کے دماغ میں تھوڑی سی عقل اور سمجھ اور دماغ اور فہم عقل کا کوئی مادہ اگر اس سر کے اندر موجود ہے تو عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ نظر اس کی ہونی چاہیے جو عطا کرنے والا ہے جس نے عطا کیا ہے جو دینے والا ہے جو روزی رسان ہے اسی کے نام کی نظر ہونی چاہیے ہمارے ہاں کہتے ہیں جس کا کھائیے اسی کا گائیے جس کا گائیے اسی کا گائیے اللہ تعالیٰ جو قرآن پاک میں بارہا جگہ پہ کہتی ہیں یہ زمین میری ہے اس کا پیدا کرنے والا میں ہوں یہ آسمان میرا ہے اس کا بنانے والا میں ہوں اس آسمان دنیا کو ستاروں سے مزین کرنے والا میں ہوں اس سورج اور چاند کو ایک پٹڑی پہ چلانے والا میں ہوں یہ ڈولتی تھی زمین جس کو ہم نے پانی پہ کھڑا کیا اس پر پہاڑوں کی مخے تھوک کے اس زمین کو جمایا یہ کرنے والا میں ہوں بادلوں کو ہانک کے لانے والا میں ہوں اس میں سے بارش کا برسانے والا میں ہوں می کا اتارنے والا میں ہوں ارے فصل جب تم ایک دانہ زمین کے اندر بو کے اس زمین کے اندھیرے میں چھپا کے آتا ہے اس دانے کا سینہ چیر کے اس کو زمین سے باہر نکال کے سات سو دانوں میں بدلنے والا میں ہوں سات سو دانوں میں بدلنے والا میں ہوں اور زمین میری آسمان میرا یہ بادل میرے یہ بارش میری یہ فصلیں میری نباتات میرے جمادات میرے اے انسان تو میرا تجھے میں نے بنایا آنکھیں اپنی دیکھ اس میں قوت بسارت کس نے دی کبھی اپنے کان کو دیکھ اس میں قوت سماعت کس نے دی آنکھیں اپنی دیکھ اس میں قوت بسارت کس نے دی ہم نے تیرا دل بنایا تیرا دماغ بنایا تیرے ہاتھ بنائے تیرا کد کاٹ بنایا لقد خلک انسان فی احسن تقویم میں نے تو تجھے اتنا خوبصورت پیدا کیا ہے کہ دنیا میں تیری قیمت ہی نہیں لگ سکتی تیری قیمت ہی دنیا میں نہیں لگ سکتی جب بارش کا برسانے والا میں فصلوں کا اگانے والا میں نباتات کا اگانے والا میں جمادات سارے میرے حشرات الارض سارے میرے یہ زمین میری پانی کو سٹاک کرنے والا میں برف کی صورت میں تیرے لیے پانی کو محفوظ کرنے والا میں یہ ندی یہ نالے یہ نہرے یہ سمندر یہ دریا اور یہ نہرے یہ میرے حکم سے بہتی ہیں یہ جانور یہ گدھے یہ خچر یہ گھوڑے کسی کو کھاتے ہو کسی پہ مال لاتی ہو کسی کا دودھ پیتی ہو یہ جو قرآن پاک جگہ جگہ جگہ جگہ کہتا ہے کہ یہ سب کچھ کرنے والا میں ہوں جس نے یہ سب کچھ کیا ہے منت اور نظر بھی اللہ اسی کی منت اور نظر مان اور پھر اللہ نے منفی پہلو بھی دکھایا وہ میں آج آپ کو دکھاؤں گا جب اللہ کہتی ہیں میں نے یہ بنایا میں نے یہ بنایا میں نے یہ بنایا میں نے یہ بنایا میں نے یہ بنایا یہ سب کچھ کہنے کے بعد اللہ کہتی ہیں اور غیر اللہ کو پکارنے والوں ذرا مجھے بھی دکھاؤ تمہارے معبودوں نے کیا بنایا جن کی تم نظریں دیتی ہو نیازیں دیتی ہو جن کے چڑھاوے چڑھاتی ہو جن کے نام پہ تم تقسیم کرتے ہو دودھ ہو اور دودھ اور بکرے اور چھترے جن کے نام پہ تقسیم کرتی ہو ارونی مجھے بھی تو دکھاؤ انہوں نے اس کائنات میں کیا بنایا ہے ذرا دیکھیے ایک جگہ اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کیسے کرتے ہیں صفحہ نمبر 247 سو سورت کا نام ہے سورت اناہل چودواں پارا ہے جی سفا نمبر دو سو سینتالیس سورت کا نام ہے سورت ناہل آیت نمبر ہے چھیاسٹھ سفے کی آخری دو سطروں پہ چلے جائیے جی صفحہ دو سو سینتالیس کی آخری دو سطریں رکو ختم ہو رہا ہے اگلا رکو شروع ہو رہا ہے صفحہ دو سو سینتالیس دائیں بائیں دیکھ لیا کرو جن کو نہیں میر رہا ان کو نکال کے دے دیا کرو مل گیا جی پڑھیے ذرا جی وہ ان لکوم فل انام <لَعِبْرَة> عبرت کے مینے کرنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے عبرت کسے کہتے ہیں عبرت حاصل کرو انعام کا مینا ہے ڈنگر چوپائے گائے بھینس بکری اونٹ ان کا مینا پکی بات لکم تمہارے لیے اب کرو مینا ان لکم بے شک تمہارے لیے اور انسان اور غیر اللہ کی نیادیں دینے والے بے شک تمہارے لیے فل انام میں میں ڈنگروں میں میں عبرتن ابرت حاصل کرنے کا سامان موجود ہے کبھی تیرے سامنے فرشتوں کو جھکایا تھا کبھی کہا تھا کہ تیری اتنی قیمت ہے تو اتنا انمول ہیرا ہے تیری قیمت ہم نے کوئی مقرر نہیں کی کبھی تجھے اتنا بڑھایا کہ فرشتوں نے کہا مولا یہ قرآن جو مسلمان پڑھتے ہیں ہمیں بھی پڑھنے کی اجازت دے اللہ نے فرمایا پڑھنا تو انہی کا کام ہے تم جا کے سنا کرو تمہیں سننے کا ثواب ملے گا تجھے جو میں نے اتنا آلہ بنایا تجھے جو میں نے اتنا افضل بنایا پھر تُو اتنا گر گیا اتنا گر گیا اتنا گر گیا کہ تجھے سمجھانے کے لیے مجھے ڈنگروں کی مثالیں دینی پڑ گئی بھینس اور گائے کی مثالیں دینی پڑ گئی مجھے اگر تجھے میری توحید کی سمجھ نہیں آتی اپنی پیدائش کو دیکھ کر اگر تجھے میری وحدانیت کی سمجھ نہیں آتی اس زمین کے فرش کو آسمان کی چھت کو ان ستاروں کو اور چاند اور سورج کو دیکھ کر اگر میری توحید کی سمجھ نہیں آتی تو میری توحید کی دلیل تو موجود ہے تیرے دروازے پہ بندھی ہوئی تیری بھینس تیری گائے بکری اونٹنی قرآن کہتا ہے نسکیکم ہم پلاتے ہیں تم کو لکھو یہ ہے اور گھروں میں جا کے جی سالم کا ترجمہ پڑا, پڑا ہوا ہے جا کے دیکھ لینا ایک لفظ کے معنی کا فرق آ جائے میں ذمہ دار ہوں نسکیکم ہم پلاتے ہیں تم کو مما فی ہی اس چیز میں سے جو اس جانور کے پیت میں جو اس جانور کے پیت میں ہے اس سے ہم تمہیں پلاتے ہیں ممبئی वदामिन فرسن ودامن فرس गोबर ہیں گوبر کو ممبئی نے فرسن ودامن گوبر اور خون کے بیچ میں سے خون اور گوبر کے درمیان سے اللہ اکبر کبھی توجہ نہیں کی نے میں نہ میں اپنی طرف سے نہیں کرنا چاہتا میں نہ کریں گے وہی صحابی جن کا میں اکثر تذکرہ کرتا رہتا ہوں نبی پاک کے چچا زاد بھائی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی چودہ سال کی عمر ہے جب نبی پاک کا انتقال ہوا لیکن مخصر قرآن اتنا بڑا ہے کہ حضرت عمر جیسا آدمی قرآن کی آیتوں کی تفصیل آ کے پوچھتا ہے ابن عباس اس آیت کا کیا مینا ہے اس لیے کہ نبی پاک نے جھولی اٹھا کے تحجد کی نماز میں دعا مانگی تھی یا اللہ میرے چچا کے اس بیٹے کو قرآن کا علم عطا پاؤں اتنا پھر علم آیا انہوں نے اس کی تشریح کی فرمایا اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ چارہ جو تُو جانور کے سامنے ڈالتا ہے وہ چارہ اس کے میدے میں پہنچ جاتا ہے اللہ نے میدے میں ایک مشینری فٹ کی ہے اس نے اپنا کام کرنا شروع کیا ہے اس چارے کو دو حصوں میں اس مشینری نے تقسیم کر دیا کچھ حصے کا فضلہ گند فرش جس کو فرس کہا لی گند گوبر فضلہ بنا دیا اور کچھ حصے کی اصل غذا بنا دی اصل غذا اوپر آ گئی اور دن جو ہے وہ نیچے چلا گیا گند کو نیچے پھینک دیا اصل غذا کو میدا اپنے اوپر لے آیا عبداللہ ابن نے اب فرماتی ہے پھر میدے نے اس غذا کو جگر کی طرف سپلائی کر دیا پھر جگر میں اللہ نے ایک مشینری فٹ کی ہے اس نے اصل غذا پہ کام کرنا شروع کیا اس نے پھر اسے دو حصوں میں تقسیم کر دیا کچھ کا خون بنایا وہ دل کو سپلائی کر دیا کچھ کا دودھ بنایا وہ جانور کے تھنوں کی طرف سپلائی کر دیا اللہ فرماتی ہے ممبئی نے فرسن ودامن ایک طرف گوبر وہ پلیت اس کا رنگ زرد ایک طرف خون وہ بھی پلیت اس کا رنگ سرخ دو پلیتوں میں سے ایک کا رنگ زرد ہے ایک کا رنگ سرخ ہے رنگ بھی ان کے مختلف ہیں اور دونوں پلیت ہیں ممبئی نے فرسن ودامن ایک طرف گوبر ایک طرف خون دو پلیتیوں میں سے ہم نے تیرے برتن میں ڈالا لبنن خالصہ لبنن نسخی کم ہم پلاتے ہیں ہم پلاتے ہیں ہم پلاتے ہیں تجھے لبنن خالصا کیسا دودھ خالص دودھ سائے گن پینے والوں کے لیے بڑا خوشگوار ہے پینے والوں کے لیے بڑا مزے دار ہے پینے والوں کے لیے بڑا خوشگوار ہے کہنا اللہ یہ چاہتے ہیں جس زمین سے ت نے چارہ کاٹا وہ زمین بھی میری جس زمین میں فصل بو کے آیا وہ فصل بونے کے لیے جو دانے تھے وہ بھی میرے ارے ہر جس سے چلایا وہ لکڑیاں بھی میں نے پیدا کی وہ بیل جن سے توں نے ہل چلائے وہ بیل بھی میں نے پیدا کیے آسمان سے بادل کو لانے والا بھی میں اس سے پانی کے برسانے والا بھی میں سورج کی تمازت سے تیرے چارے کو پکانے والا میں اور جس ہاتھ سے چارہ کاٹتا ہے اس ہاتھ میں قوت دینے والا میں جن آنکھوں کو دیکھ کر اپنے کھیتوں کو پہچانتا ہے ان آنکھوں میں نور دینے والا میں جس دراتی کے ساتھ تو چارے کو کاٹتا ہے اس کا لوہا میں نے بنایا جو دستہ لکڑی کا تھی ٹھوک دیا وہ دستا لکڑی کا لکڑی کا بنانے والا بھی میں جس بھینس کے آگے تھی چارا ڈالا اس بھینس کو پیدا کرنے والا بھی میں اور چارے کو حصوں میں تقسیم کرنے والا دودھ میں تقسیم کرنے والا میں ارے کے اگانے سے لے کے دودھ کے تیرے برتن میں آنے تک یہ سارے کام تو میں کرتا ہوں اور دودھ تیرے برتن میں آ جائے مجھے بھول کے کہتا ہے یہ گیارہویں پیرانے پیر کی جب دیا میں نے جب پلاتا میں ہوں جب مالک میں ہوں جب خالق میں ہوں جب سب کچھ کرنے والا میں ہوں تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ نیاز اور نظر بھی اللہ کے نام کی ہونی چاہیے ذرا آگے دیکھیے من سمرات النَّخِيلِ اور صرف دودھ ہے صرف دودھ تجھے پلایا ہم نے وہ من النَّخِيلِ نخیلے اور ہم نے کھجوروں کے پھل ول اور انگور ہم نے تجھے عطا کیے کھجوریں پیدا کرنے والے ہم انگوروں کی بیلیں چڑھانے والے ہم تَتَّخِذُونَ تک زون ہو جن انگوروں سے اور جن کھجوروں سے تم نشے والی چیز بناتی ہو یعنی شراب نشے والی چیز بناتی ہو یہ مکی آیت ہے اور مکہ مکرمہ میں شراب حلال تھی اس وقت شراب حرام نہیں ہوئی شراب مدینے میں آ کے حرام ہوئی ہے اس کھجوروں سے اور انگوروں سے تم شراب بناتی ہو وہ حسنا اور انگوروں سے اور کھجوروں سے بڑی اچھی روزی بناتی ہو اس کے چھوارے بن گئے اس کی کشمش بن گئی اس کو تم نے سکھا لیا اس کا تم نے شربت بنا لیا اس کا تم نے نبیز بنا لیا اچھی اچھی چیزیں تم اس سے بناتی ہو انفیزال کا لایت کومی یا کے لون بے شک اس بات میں البتہ نشانی موجود ہے لیکن اس قوم کے لیے یا لون جو کیا رکھتی ہے اکڑ رکھتی ہے اکڑ کا تقاضا یہ ہے کہ جو سب کچھ کرنے والا ہے نظر نیاز بھی اسی کی ہونی چاہیے اللہ نے فرمایا بس ذرا آگے سن وو ہاں ربو کا اور حکم بھیجا تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وو ہاں ربو کا علم نہ اور حکم بھیجا تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف انتہا من الجبال بیوتا کہ پہاڑوں میں اپنے چھتے بنا لے کہ بنا لے اپنے چھتے بنا لے اپنے گھر پہاڑوں میں وہ مینش درختوں میں وہ مما یار شون اور ان لکڑیوں پر اپنے گھر بنا لے جن لکڑیوں کو جوڑ کر انگور کی بیلیں چڑھائی جاتی ہیں۔ جن لکڑیوں پر جوڑ کر انگور کی بیلیں چڑھائی جاتی ہیں ان لکڑیوں پہ اپنے چھتے بنا بڑے بڑے درختوں پہ اپنے چھتے بنا پہاڑوں پہ اپنے چھتے بنا فصلوں کی ربک پس چلتی رہے اپنے رب کے رستے پر اپنے چھتے سے اڑ کے آ باغوں میں آ وہاں سے رس نہ چوڑ اڑ کے آ, باغات میں آ پھلوں کا رس نہ چوڑ چلتی رہے اپنے رب کے رستے میں یخرو جو میمبوت نکلتی ہے اس کے پیٹ سے شراب پینے کی چیز نکلتی ہے اس کے پیٹ سے پینے کی چیز مختلف ان الوانو ہو جس کے رنگ مختلف ہیں کسی ملک کا شاید سفید ہے کسی ملک کا شاید زرد ہے کسی ملک کا شاید سیاہ مائل ہے رنگ اس کے مختلف ہیں رنگ اس کے مختلف ہیں اور وہ شید کی مکھی جب اپنا چھتا اور جب اپنا مکان بناتی ہے مسدس شکل پہ مسدس شکل پہ اس میں کمرے بناتی ہے اس میں اپنے کمرے بناتی ہے اور علماء کہتی ہے کہ مستر مستر جانتے ہیں پرکار ہوں تو جان گیا نا مستر یا پرکار لے کر اگر اس کو خانے بنائے جائیں مستر اور پرکار سے اتنے سیدھے خانے نہیں بن سکتے جتنی وہ مکھھی بناتے ہیں اس کی تربیت ہو رہی ہے اس کا ایک بادشاہی نظام ہے اس کی ایک ملکہ ہے جس کو وہ یاسوب کہتے ہیں ملکا کا نام سوب ہے وہ ان کی ملکہ ہے وہ ان کو حکم دیتی ہے وہ اپنا کام کر رہی ہیں رنگ اس کے مختلف ہیں فی شفا ناس اس پینے والی چیز میں ہم نے لوگوں کے لیے کیا رکھی ہے شفاء رکھی ہے ان نفیز عال کا لایتن لے یا بے شک اس بات میں البتہ نشانی تو موجود ہے لیکن اس قوم کے لیے جو سوچتی ہے یہ یا فکر کرنے والے لوگ جو ہیں آنکھیں کھول کے رکھنے والے لوگ جو ہے نشانیاں موجود ہیں کہ جس رب نے شہد کی مکھی کی طرف یہ حکم بھیجا جس رب نے شہد کی مکھی کو اس طرح چلایا اور اس کے پیٹ سے یہ پینے کی چیز باہر نکالی اور اس میں لوگوں کے لیے شفا رکھی ہے جو ذات یہ سب کچھ کرنے والا ہے نظر نیاز بھی موسیقی. نبی پاک کے پاس ایک صحابی آیا اس نے کہا یا رسول اللہ میرے بھائی کے پیٹ میں بڑا درد ہے اور پیچس لگے ہوئے ہیں کوئی علاج آپ نے فرمایا شاید پلاؤ اس نے جا کے شاید پلا دیا واپس آیا اس نے کہا یا رسول بیماری بڑھ گئی ہے پیچس زیادہ ہو گئے ہیں. آپ نے فرمایا اور شاید پلاؤ اور پلاؤ اس نے اور جا کے پلا دیا وہ تو حکم کے غلام تھے نا یہ تو نہیں کہتے تھے کہ کیوں یا علتے ڈھونڈتے تھے اس نے اور پلایا آیا آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ بیماری بہت زیادہ ہو گئی ہے تکلیف بڑھ گئی ہے نبی پاک نے فرمایا صدق اللہ واضاب بتنو عقیق اللہ سچا ہے تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے اللہ نے جو کہا ہے فری ہے آپ نے فرمایا اور پلا وہ کہتا ہے جب تیسری دفعہ میں گیا اور میں نے شہد پلایا میرے بھائی کو شفاؤ فی یہ شفاؤ لاس اس میں لوگوں کے لیے کیا ہے شفا ہے. اللہ فرماتی ہے تیرے جانور کے اندر مشینری لگا کے اس میں سے لبن خالصا خالص دودھ تیرے برتن میں ڈالنے والا اگر میں ہوں نا تو پھر جس کا کھائیے اسی کا گائیے پھر نظر نیاز منت اور چڑھاوہ بھی میرا ہونا چاہیے ایک جگہ اور دیکھیں سفر نمبر 372 ہے سورت کا نام ہے سورت لکمان سفر نمبر تین سو بہتر پارہ ہے اکیسواں پارہ ہے اکیسواں اور آیت نمبر ہے دس پہلی سطر جی تین سو بہتر سفے کی پہلی لائن سورت کا نام ہے سورت لکمان مل گیا جی خلق السماوات پیدا کیا اس نے آسمانوں کو بغیر آمادن بغیر ستونوں کے ترؤ تم ان کو دیکھتے ہو کہ پورے آسمان کے تلے کوئی ستون ہو نہیں کس نے پیدا کیا اس کا ذکر یہاں آیت ختم ہو رہی ہے پڑھیے ذرا واہو وال عزیز حکیم خال سے پہلے وہ وال عزیزل حکیم وہی ہے غالب وہی ہے زبردست وہی ہے حکمت والا اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا خلق سماواتے اس نے پیدا کیا آسمانوں کو بغیر آمادن بغیر ستونوں کے ترونا کہ تم ان کو دیکھو اللہ نے فرمایا ستون ہے ہی کوئی نہیں تم نے دیکھنا کیا ہے ستون ہے ہی کوئی نہیں تم نے دیکھنا کیا ہے یا بعد علماء نے میں نہ کیا کہ ستون ایسے رکھے ہیں جو کسی کو نظر نہیں آتا اس طرح ستون بنائے کسی کو نظر نہیں آتی ہے وال کافل لرز روا اور اللہ نے ڈال دیے زمین میں روا سیا مراد کیا ہے پہاڑ زمین حرکت کرتی تھی جس کو ہم نے پانی پہ بچھایا جس کو ہم نے پانی پہ بچھایا یہ ڈولتی تھی ہم نے اس پر پہاڑوں کی میخیں ٹھوک دی ان تمیدہ بے کہ کہیں وہ زمین تم کو لے کے ایک طرف جھک نہ پڑے ان تبی کو وہ ایک طرف تمہیں لے کے جھک نہ پڑے ڈاما ڈول نہ ہو جا اس پہ چلتے ہوئے ہم نے پہاڑوں کی میکیں ٹھوک دی وہ بس سفیا منکلے اور زمین میں پھیلا دیے من کلے دابا ہر قسم کے جاندار ہر قسم کے جاندار زمین میں پھیلائے اس میں جانور ہیں اس میں درندے ہیں اس میں چرندے ہیں اس میں پرندے ہیں اس میں حشرات الارض ہیں اس میں انسان ہیں اس میں چوپائے ہیں اس میں جنات ہیں ہر قسم کے جاندار وہ زمین میں ہم نے پھیلا دیے بسر کر رہے ہیں وہ زمین میں زندگی کبھی آپ نے تجربہ کیا ہو کوئی کتاب آپ اٹھائیں پرانی یا کئی دیر اس کو آپ نے نہیں پڑھا وہ کتاب آپ کھولیں اس پر آپ کو اتنے باریک جاندار کیڑے ملیں گے اتنے باریک آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی کہ یہ بھی جاندار ہے یہ بھی جاندار ہے اس کی آنکھیں ہیں اس کے کان ہیں اس کا میدا ہے ساری چیزیں اس میں فٹ کی ہیں اللہ نے وب صفی یامن کل دا زمین میں پھیلا دیے ہر قسم کے جاندار علماء کہتے ہیں کہ جتنے جوڑ اس عضو اور جوڑ یہ ہاتھ ہے پاؤں ہیں ٹانگیں ہیں پلیاں ہیں پیٹ ہے یہ کمر ہے گردن ہے جتنے عضو اور جتنے جوڑ اللہ تعالی نے اونٹ میں فٹ کیے ہیں نا اتنے ہی جوڑ اللہ نے چیمٹی میں بھی فٹ کی بب سفی یامن کلے داب باہ اور ہم نے زمین میں پھیلا دیے ہر قسم کے جاندار دیکھتے ہو تم کبھی کبھی تمہیں کوئی اڑتا ہوا پرندہ نظر آتا ہے تم اس کے پروں کی رنگینی اور نقش کو دیکھ کے حیران ہو جاتے ہو اتنا خوبصورت اتنا مزین کیا اتنا نقش والا بنایا ہم نے زمین میں جاندار طرح طرح کے پھیلا دیے وانز اللہ میں نے اور ہم نے اتارا آسمان سے ہم نے اتارا یہ ہم نے سمجھ رہے ہو کیا کہنا چاہتے ہیں رب تنظ کرتے ہیں اللہ ہم نے ہم نے پھیلائے ہم نے اتارا وانزلنا ہم نے اتارا من سمائے آسمان سے ماں ان پانی صرف اتارا نہیں کہ اتار کے پانی بہ گیا اس سے کوئی کام ہم نے نہیں لیا فام بتنا من کل زو جن پھر ہم نے اگائے پھر ہم نے اگائے اس زمین میں من کل زوج جن ہر قسم کے عمدہ عمدہ جوڑے عمدہ جوڑے نرمادہ کہتے ہیں پھلوں میں بھی نرمادہ ہے جس کی طرف اللہ اشارہ کر رہے ہیں یا کچھ علماء جوڑوں سے مراد لیتے ہیں کوئی بڑا کوئی چھوٹا یا کچھ علماء نے کہا کوئی میٹھا اور کوئی ترش کوئی میٹھا ہے کوئی ترش ہے کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے ہر قسم کے عمدہ عمدہ نفیس نفیس پھل ہم نے اس زمین میں پیدا کیے اب ذرا قرآن کی ایت کی طرف بھی آپ نے دیکھنا ہے پھر میں پیچھے سے دورانا چاہتا ہوں عزیز میں ہوں عزیز میں ہوں حکمت والا میں ہوں آسمانوں کو بغیر ستونوں کے پیدا کرنے والا میں ہوں اور زمین جو ڈولتی تھی اس پر پہاڑوں کی میخیں والا میں ہوں اور زمین میں ہر قسم کے جاندار پھیلانے والا میں ہوں آسمان سے بارش کا برسانے والا میں ہوں اور بارش کے ذریعے زمین سے طرح طرح کے پھل نکالنے والا میں ہوں اللہ نے فرمایا ہاضا خلک اللہ, اللہ یہ اللہ ہے, اللہ ہے اللہ پیدائش اللہ کس کی ہاضا خلک اللہ یہ میری پیدائش ہے یہ میری خلقت ہے یہ میرے بنائی ہوئی چیزیں ہیں میں نے گن دی ہیں تمہارے سامنے یہ زمین میری یہ آسمان میرا یہ پانی میرا یہ پھل میرے یہ پہاڑ میرے عزیز میں حکیم میں ہاضا خلک اللہ یہ پیدائش اللہ کی ہے یہ بناوٹ اللہ کی ہے فارونی فارونی پس مجھے دکھاؤ ماضا من مندونی کیا چیز پیدا کی ہے ان لوگوں نے جنہیں میرے سوا پکارتے ہو ماضا خلق فارونی پس مجھے دکھاؤ ماضا خلق ماضا خلا کا کیا چیز پیدا کی ہے ان لوگوں نے من مندونی ہی جن کو اللہ کے سوا بلاتے ہو جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہو جن کو کہتے ہو یہ دانتا ہیں جن کو کہتے ہو یہ گنج بخش ہیں جن کو کہتے ہو یہ دستگیر ہیں جن کو کہتے ہو یہ لجپال ہیں جن کو کہتے ہو یہ کھوٹی قسمتیں کھڑی کرتے ہیں اور جن کے متعلق کہتے ہو یہ جھولیاں بھر دیتی ہیں اور جن کے متعلق کہتے ہو کہ اگر ان کے نام کی نظر نہ دی ہمارے بھینسوں کے تھنوں سے خون بہنے لگ جائے گا گھروں میں بے برکتی پیدا ہو جائے گی جن کے متعلق کہتے ہو کہ وہ ہماری باتیں سنتے ہیں وہ ہمارے حالات کو جانتے ہیں اللہ نے فرمایا میں نے تو ساری کائنات کو پیدا کیا ہے مجھے بھی تو دکھاؤ جن کو میرے سوا تم پکارتے ہو انہوں نے کیا بنایا انہوں نے کیا چیز پیدا کی ہے اگر انہوں نے کوئی چیز پیدا نہیں کی تو پھر سنو بل بل بل, بل کا مطلب یہ ہوتا ہے پچھلی بات کو چھوڑو اگلی بات سنو بل کے بلکہ بات یہ ہے از فی فیزلالم مبین یہ مشرق ظالم جو ہے نا یہ کھلی گمراہی اصل بات یہ ہے کہ یہ ظالم ہیں یہ شرک کرنے والے لوگ ہیں یہ کھلی گمراہی میں ہیں اتنی بات بھی نہیں سمجھتے کہ ایک طرف تو رب ہے جس نے ساری کائنات کو بنایا ایک طرف تو رب ہے جس نے ماں کے پیٹ کے تین اندھیروں میں تصویریں بنائی فی ظلمات ان سلاس فیز الو مات تین اندھیروں میں جس نے تصویر کشی کی ہے اور اتنا خوبصورت انسان بنایا ہے ایک طرف تو اللہ ہے جو روزی رساں ہے خالق ہے مالک ہے رازق ہے موی ہے ممیت ہے مدبر ہے واللہ غالب اللہ امر ہے العزیز ہے الحکیم ہے السمیع ہے العلیم ہے ایک طرف تو وہ ہے الروف ہے الرحیم ہے الغفار ہے رب العالمین ہے مالک یوم الدین ہے رحمان ہے رحیم ہے ایک طرف تو وہ رب ہے جو قیامت کے دن ساتوں آسمانوں کو اٹھا کے مٹھی میں بند کر لیتے فرمایا لپٹ لوں گا اپنی مٹھی کے اندر ساتوں آسمانوں کو اور ساتوں زمینوں کو اپنی مٹھی میں لپیٹ لوں گا ایک طرف طاقتوں والا قوتوں والا ہمتوں والا جو کہتا ہے ساری کائنات کو بنا کے اور اس کی حفاظت کر کے آج تک میں تھکا نہیں ہوں مجھے تھکاوٹ نہیں آئی مجھے نیند نہیں آتی مجھے اونگ نہیں آتی مجھ پر موت نہیں آنی ہے لہو ما فی سماواتے فلر ما فلر لاہ ملک سماوات ورض لہو ما فماوات ورض اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اسی کا ہے جو کچھ زمین میں ہے یہ ساری کائنات میری تم بھی میرے زمینوں آسمان ساری میری اور لوگوں ایک طرف قوت والا ایک طرف طاقت والا ایک طرف غلبے والا ایک طرف سلطنت والا ایک طرف بادشاہی والا اس کو چھوڑ کر ان کو پکارتے ہو جو مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے نہیں یخلکو بابا ایک مکھی بنانے پر وہ قادر نہیں ہے انہیں پکارتی کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ نظر نیاز پر اگر قرآن سے کوئی دلیل نہ ہو ایک ہی دلیل اکلی کافی ہے کہ نظر اور منت اس ذات کی دینی چاہیے جس نے ہمیں یہ ساری نعمتیں عطا کی ایک جگہ اور دیکھیے سفر نمبر چار سو ترپن سورت کا نام ہے صورت آکاف سورت کا نام ہے سورت احقاف آیت نمبر ہے چوتھی چھبیسویں پارے کی ابتداء ہو رہی ہے جی چھبیسواں پارہ شروع ہو رہا ہے سورت کا نام ہے سورت احقاف چار سو ترپن سفا ہے آیت نمبر ہے چار مل گیا جی کل میرے پیغمبر چیلنج کر میرے پیارے پیغمبر کہہ دے ان غیر اللہ کے پجاریوں کو یہ جو میرے دروازے کو چھوڑ کر اوروں کی نظر و نیاز دیتے ہیں ان کو کہہ ارائی تم کیا خیال ہے تمہارا بھلا دیکھو تم اور غور کرو اور سوچو ارائی تم بھلا دیکھو تم تدعون من مندون اللہ جن کو تم پکارتے ہو مندون اللہ, اللہ کے سوا اللہ کو بھی پکار لیا اور کبھی کبھی ان کو بھی پکار لیا جن کو تم پکارتے ہو او سوچو تو سہی اور دیکھو تو سہی اور غور تو کرو ارونی مجھے دکھاؤ میرے پیغمبر ان کو کہ ان کو چیلنج کر ارونی مجھے, مجھے دکھاؤ ماضا خلقو من الارض انہوں نے کیا بنایا ہے من الارض زمین میں کوئی درخت انہوں نے اگایا ہو زمین کا کوئی خطہ انہوں نے بنایا ہو کوئی فصل انہوں نے اگایا ہو کوئی بندہ انہوں نے پیدا کیا ہو کوئی جاندار کی خلقت ان کے ہاتھوں ہوئی ہو مجھے دکھاؤ انہوں نے کیا بنایا من الارض زمین میں ام لہوم یا ان کے لیے ہے شرکن سانج پنا یا ان کے لیے ہے سانج پنا پھر کس میں چلو زمین کی کوئی چیز نہ بنائی ہو آسمان میں انہوں نے میرا ہاتھ بٹایا ہو ان کا کوئی سانج پنا ہو میں نے اور انہوں نے مل کے بنایا ہو کوئی شرک ان کی شرکت ان کا حصہ ان کا سانج پنا کوئی ہو آسمانوں میں ایتونی بے کتاب من قبل حاضا میں نے تمہاری کوئی بات نہیں ماننی اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو پہلی کسی کتاب سے دلیل پیش کرو پہلی کسی کتاب سے دلیل پیش کرو او سارت من علم یا کوئی علم کی بات جو چلی آ رہی ہے اوپر سے چلی آ رہی ہے علم کی بات وہ پیش کرو ان کو تم صادقین اگر ہو تم سچے جس طرح آج میں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو جن کی نظروں نیاد منت اور چڑھاوے تم چڑھاتے ہو ہمیں بھی دکھاؤ انہوں نے زمین کی کون سی چیز بنائی ہے ہمیں بھی دکھاؤ ان کا آسمان میں سانج پنا ہے اور ہمیں بھی بتاؤ کہ جب تم ان کو پکارتے ہو تو وہ تمہاری پکارے سنتے ہیں ہمیں بھی بتاؤ جب ان کی قبر پہ جاتے ہو وہ تمہارے حالات کو جانتے ہیں وہ مشکل کشاہ ہیں وہ حاجت روا ہیں وہ لجپال ہیں وہ داتا ہیں وہ دستگیر ہیں وہ غریب نواز ہیں وہ کھوٹی قسمتیں کھری کرتی ہیں وہ ہماری جھولیاں بھرتی ہیں وہ نظر و نیاز کے لائق ہیں وہ بڑی کرنیاں بھرنیاں والے ہیں ارے یہ جو دعوے کرتے ہو اگر تم اس دعوے میں سچی ہو ای تو بے کتاب من قبل حاضہ قرآن پاک سے کوئی دلیل پیش کرو. قرآن پاک سے کوئی دلیل پیش کرو قرآن پاک نے اس کی اجازت دیو قرآن پاک نے یہ کہا ہو کہ جن کو تم پکارتے ہو وہ تمہاری پکاریں سنتے ہیں اگر تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اور قیامت تک تمہارے پاس اس پر کوئی دلیل نہیں ہوگی نہیں ہوگی نہیں ہوگی تو آؤ مجھ سے سنو قرآن پاک کہتا ہے تَدْعُونَ من کتمیر میرے سوا جن کو تم پکارتے ہو کھجور کی گچھڑی کے اوپر جو ایک باریک سا پردہ ہوتا ہے وہ اس کے مالک بھی وہ اس پردے کے مالک بھی کوئی نہیں ان تد اگر تم ان کو پکارو لا یسما دعا وہ تمہاری پکارے کوئی نہیں سنتے کوئی نہیں سنتے اور سورت راج میں کہا غیر اللہ کو پکارنے والے کی مثال جو قبر پہ آ کے پکارتا ہے کہتا ہے بابا میری تیرے آگے تیری اللہ کے آگے بابا تُو میری بات کو سن لے سورت راد میں اللہ فرماتی ہیں اس کی مثال اس پیاسے آدمی کی طرح ہے جس کو پیاس نے مدہوش کر دیا پیاس نے بے ہوش کر دیا وہ بھاگتا ہوا آ رہا ہے وہ ایک کومے کی منڈیر پہ آیا کومے کے اندر پانی موجود تھا سورت راد اللہ تعالی۔ یہ مثال بیان کرتی ہیں سورت رات کے اندر لکھ لیجئے سورت رات کا دوسرا یا تیسرا رکو ہے اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کنویں کی منڈیر پہ آیا یہ مدہوش ہے بےہوش ہے پیاس نے اس کو کہیں کا نہیں چھوڑا ہے یہ منڈیر پہ آ کے نہیں دیکھتا ڈول کوئی نہیں نہیں دیکھتا رسی کوئی نہیں بلکہ پاگلوں کی طرح منڈیر پہ آ کے کہتا ہے آ پانی آ پانی آ پانی پانی کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے پانی کی طرف آگے بڑھتا ہے کہتا ہے آ پانی آ پانی قرآن کہتا ہے کہ تک بلاتا رہے پانی اس کے منہ کی طرف نہیں آ سکتا پانی اس کے منہ تک نہیں پہنچ سکتا اس لیے کہ وہاں ڈول موجود نہیں ہے اس لیے کہ وہاں رسی موجود نہیں ہے رسی اور ڈول موجود نہ ہو پانی کنویں سے باہر کیسے آئے اللہ نے فرمایا او قبر پہ آ کے کھڑے ہو کے آواز لگانے والے تو نے کبھی نہیں سوچا کہ جس کی قبر پہ تو کھڑا ہے اس میں رو والی رسی تو ہے کوئی نہیں اس میں رو والا ڈول تو ہے کوئی نہیں رو پہنچ گئی ہمارے پاس اور کا پہنچ گیا زمین جس طرح پیاسا آدمی کنویں کی منڈیر پہ کھڑے ہو کے آ پانی آ پانی آ پانی پکارتا رہے پانی اس کی آواز کو سن نہیں سکتا اسی طرح قبر والا بھی تیری پکار کو سن نہیں سکتا یہ سورت راز میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو پیش کرو کہ مردے سنتے ہیں تمہارے پاس کوئی دلیل ہے پیش کرو کہ اللہ کے نیک بندوں کی قبروں پہ جایا جائے وہ سنتے ہیں ورنہ ہمارے پاس آؤ قرآن ہمارے پاس ہے سورت نمل پڑھو سورت فاتر پڑھو سورت نمل پڑھو قرآن کہتا ہے ان کا لا تس میں میرے پیغمبر تو بھی مردوں کو سنانا چاہے تو بھی مردوں کو سنا نہیں سکتا کہتا ہے وہ مانتا کبور میرے پیغمبر تو بھی قبروں میں پڑے ہوں کو سنا نہیں سکتا قرآن اس کی تردید کرتا ہے قرآن کہتا ہے وہ ہوم من دعا وہ بزرگ ان کی پوجا پاٹھ سے کیا ہیں غافل ہیں ان کنان عبادت کم لگا قیامت کے دن وہ بزرگ کہیں گے ہمیں مولا تری ذات کی قسم ہے ہم ان کی پوجا پار سے لغافلین کیا تھے بے خبر تھے قرآن اس طرف لے آتا ہے قرآن یہ بیان کرنا چاہتا ہے کہ لوگوں جو رب خالق ہے جو رب مالک ہے جو رب رازق ہے جو روزی رساں ہے جو پیدا کرنے والا ہے جو دینے والا ہے جو صحت دینے والا ہے آنکھیں دینے والا ہے دولت دینے والا ہے رزق اگانے والا ہے بارش برسانے والا ہے جو سب کچھ کرنے والا ہے عقل کا تقاضا یہ ہے کہ نظر نیاز اور منت بھی ہونی چاہیے تو اللہ کے نام کی ہونی چاہیے یہ مضمون رہ گیا ہے انشاءاللہ یہ اگلے جمعے مکمل ہم کریں گے ایک میں ذرا اگلے جمعے ہم یہ بیان کریں گے ایسالے ثواب میں اور نظر میں فرق کیا ہوتا ہے نظر نیاز کیا ہے اور اسال سواب کیا ہے یہ بتائیں گے پھر بتائیں گے کہ قرآن نے غیر اللہ کی نیاز کو کیا کہا ہے قرآن کیا حکم لگاتا ہے غیر اللہ کی نیاز کے بارے میں اس لیے آپ سب لوگوں سے میں اپیل کروں گا کہ آئندہ درس میں خود بھی آئیں اور اپنے ساتھ اپنے احباب کو اور دوستوں کو بھی لائیں